شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا صورتوں میں مسئلہ توحید کو ہر پہلو سے مدلل کرنے کے بعد اب اس صورت میں تشجیع الحبیب البین توحید محبوب کو بہادر کیا گیا کہ توحید بیان کرو یہ کس کے اندر تشریف آئی جیفی ضمن کس سات ہے موس علیہ السلام دوسرا رب نطلو علیہ کا آگے رہا, رہا ہے سمجھے اس کو انعت الوال سے ہے یہ ابھی پڑھا ہے با انعت الوال قرآن آگے نتلو کا بھی آ رہا ہے منا بہ موسا اچھا جی پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بے لجمال تھا بھی تفصیل ہے خلاصہ سورہ قصہ وہی تشدی الحبیب نمبر ایک پھر دلیل نقلی ہے رف موان خمسا پانچ دلا نقلیا یہ یہ یاد رکھنا خیال کرنا امور ستا متفر علیہا چھ امور ایسے ہوں گے کہ ان پہ تفریح ہوگی متفر علیہ ان پہ تفریح ہوگی اس کے بعد چھ وہ آئیں گے جو ان پہل کے اوپر کیا ہوں گے متفر جیسے چھ آدمی بیٹھے ان کے اوپر چھ اور چڑھ جائیں یہی ہوگی نا تو پچھلے چڑھ جائیں گے متفرے ہو جائیں گے شکوے تقریفات بشارات آد بھی ہوں گے تاسیم تلقا یات الکتاب المبین تمہید ما ترغیب مبین سے کس طرح پشارا ہے جی دلائے نکلیا نتل علیہ کمنا بہ موسا اجمال قصہ تسلی تو ہے یہ خاتم الانبیاء کو تسلی کنارے پہ لکھ دو موسا علیہ السلام کے قصے کے ضمین میں کنارے پہ اور اجمال قصہ درمیان میں پڑھتے ہم آپ پہ بعض خبر موسا کی فراؤن کے ساتھ حق کے ان لوگوں کے نفع کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ مستفیدین الدین ان نہ فراؤن الاف العرت امر اول چھ امور آئیں گے یا نہیں وہ ابھی میں نے بتایا چھ امور کیا ہوں گے متفرلہ علیہ امر اول ایک کنارے پہ لکھو موٹا کر کے امر اول بے شک فرعون نے سر اٹھایا تھا زمین مصر کے اندر سر اٹھانے جان دو سرکشی تکبر و جال اہلا شیعہ اور بنا دیا تھا اس کے رہنے والوں کو مختلف گروہوں کے اندر بھائی یہ انگریز ہے نا انگریز اس کا بھی یہی سیاست تھی انگریز کی کہ پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کیا سیاست تھی انگریز کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو اب بھی امریکہ تمہارے پاکستان کے اندر بعض مذہبی لوگوں کو جو نام کے مذہبی ہیں کروڑوں روپئے دے رہا ہے کہ پھوٹ ڈالو دیو بندی بریلوی یا پھوٹ ڈالو تو یہ اصل میں سیاست کس کی تھی فرعون کی اور فرعون کے بعد کس کی انگریز کی ہاں ہاں اور بنا دیا تھا فرعون نے اس کے رہنے والوں کو کیا وہ مختلف گروہ کے اندر کہ واپس میں لڑتے رہے ٹھیک ہے نا ہمارا مقابلہ نہ کریں حکومت کا ہمارا ڈنڈا چلتا رہے مختلف گروہ کے اندر اور ہمارے مناظر جو ہیں جب شیعہ کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو یہ معنی کرتے ہیں کہ فرعون کیونکہ خود شیعہ تھا اس لیے اس کے رہنے والوں کو کیا بنا دیا زبردستی شیعہ بنا دیا یا تعظیف ہوتا ہے کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو ان میں سے وہ کن کو کمزور رکھتا تھا بنی اسرائیل کو جن کو صبتی کہتے ہیں ذبے کرتا تھا ان کے بیٹوں کو زندہ چھوڑتا تھا ان کی عورتوں کو بے شک وہ تھا مفصدین میں سے ون اور ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ہم کمزوروں کو اوپر لے آئیں اللہ فرماتے ہمارا ارادہ کیا تھا کمزوروں کو اوپر لے آئیں اور اوپر ال کو تباہ کر دیں ستیہ ناس کریں اور ہم چاہتے تھے یہ کہ احسان کریں دینی اور دنیاوی اوپر ان لوگوں کے جو کمزور قرار دیے گئے زمین میں نصر کے اندار و بیان احسانات اسلام کیسے -e احسان کریں بیان احسانات کہ بنائیں ہم ان کو آئی مَا. پیشوا دینی نمبر ایک انہیں دین کا پیشوا بنائیں وہ نہ جلوار سین نمبر دو اور بنا دیں ہم ان کو وارث ملک مصر کا و نمک ہوم یہ احسان نمبر کتنی دی تین سلطنت دیں صرف جائیداد کا مالک نہ بنائیں سلطنت دیں اور طاقت دیں ہم واسطے ان کے زمینیں مصر کے اندر اور بعد میں شام کے اندر بھی سلطنت دیں وہ نور یا یہ احسان نمبر کتنی دی چاہ فرآن کو تباہ کر دیں اور دکھائیں ہم فراون کو ہمان کو ان کے لشکروں کو ان بنی اسرائیل سے وہ چیز جس کا ان کو خطرہ تھا وہ خطرہ یہی تھا نا کہ یہ غالب ہوں گے اس لیے ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا واؤ ہے نالا موسا تفصیل قصہ فراؤ نے جی آڈر جاری کر دیا وہ خواب دیکھا تھا نا کہ آپ اٹھی ہے بیت المقدس سے مصر کے اندر ہر کپتی کے گھر کو جلا دیا بنی شریع کو کچھ نہیں تھا تو کہنوں نے کہا کہا تھا بنی شرع میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے ملک میں قابض ہوگا اس نے آرڈر کر دیا کہ بنی شریر کے بچے جتنی پیداؤ قتل کرو حضرت موس علیہ السلامی پیدا ہو گئے ان کی امی بڑی پریشان اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا بھئی فرشتہ آ سکتا ہے غیر نبی کے پاس بی, بی مریم کے پاس نہیں آتا تھا یہ وہی ہوتی ہے تسلی کی جس کو وہی لبوی کہتے ہیں وہی تشریح نہیں ہوتی نبوت والی آ والی فرشتہ بیچ دیا بی, بی کو کہا کہ دودھ پلاتی رہ تو موسا کو لیکن جب خطرہ ہو کہ آج چھاپا پڑے گا اور پھر آنگے پولیس آئے گی فوج آئے گی تو جلدی جلدی اس کو صندوق میں بند کر کے کس میں ڈال دو میں دیکھو جی اور وہی کی ہم نے تیرا ماں آ کے اس کا نام تھا ماہیانہ ہمارا راج کال تو یہی ایسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ فرشتہ بھیجا بعض علماء کہتے ہیں الہام کیا القاع کیا لیکن الہام القاع کے اندر اتنا مزہ مجھے معلوم نہیں ہوتا دل میں القاع فرشتہ آیا سمجھے وہی کی ہم نے تیرا ماں موسا کے وہی لغوی تسلی کی ماہیانہ اس بیوی بی کا نام تھا یہ کہ دودھ پلاتی رہے اس کو پر جب اندیشہ کرے تو اوپر اس کے پر ڈال دے اس کو دریا کے اندر بلا تخافی من غرق اور نہ خوف کر تو کس سے غرق سے غرق کس چیز اپنا خوف کس چیز کا ہوتا ہے ما آت کا آگے غرق سے بھی خوف نہ کر بولا تہذنی اور نہ غمگین ہو تم مفارکت سے مفارکت کس کی ہوتی ہے ماں کی کہ تو یہ سمجھے کہ بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا اور میں غم میں بیٹھوں نہیں میں واپس لاؤں گا اور نہ غمگین ہو مفارکت سے ان دلائے بے شک ہم لوٹانے والے اس کو طرف تیرے پہلا عمر کیا تھا جی بتائیے ان فرونا الافل اور یہ عمر دوم لکھو انا را دلیک یہ عمر دوم ہے بے شک لوٹانے والے ہم اس کو طرف تیرے بج جائے مرسلین اور بنانے والے اس کو رسولوں سے یہ تیسرا عمر ہے تین تو عمر ہو گئے نا کتنے بار ہو گئے یہ چھ آنے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی لکھو انا راد یہ پہلا وعدہ جائے سلیم یہ دوسرا وعدہ اس کے وعدے بھی ہیں ایک وعدہ یہ ہے کہ تیرے پاس ہلائیں گے پل تک پھر آن حسن تدبیر خدا بندی اچھا جی وہ صندوق تیرتا تیرتا دریا سے کہاں آیا جی نہر کے اندر نہر سے پھر کہاں ٹکرایا فراون کے محل کے قریب تو بی بی آسیہ نے اٹھا لیا اس کو حسن تدبیر خداوندی پر اٹھا لیا اس کو فراون والوں نے تاکہ ہو واسطے ان کے دشمن بطور نتیجے کے اور سبب ہم کا باقی فراون ہامان اور ان کے لشکر تھے چوکنے والے کیا ہاں خطا میں آ گئے کہ اپنے دشمن کو پاڑ رہے لیکن اللہ پلوا رہا ہے وکالت عمرات فراون کہا عورت فراون کی بی بی آسیہ لکھو امراد کے نیچے لکھو بی بی اس نے بچے کو اٹھایا فراؤن کے سامنے لائی کیا کہنے لگی کرو ڈبلو ڈبلو فرون شہید یہ جو ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈا ہے تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈا ہے تو خدا کی قدرت فراؤن کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹھنڈک ہو تو ہو میری ٹھنڈک نہیں تو نتیجہ ویسے نکلا یا نہیں حضرت منہ سا بی آسیہ کی ٹھنڈک بنے کوئی مان لائی یا نہیں تھی لیکن فراؤں کی ٹھنڈک بنے نہیں کے منہ سے نکلا کہ تیری ٹھنڈک ہو تو ہو میری نہیں ہے لا تک تو لو بی بیوی نے کہا نہ قتل کرو اس کو اس کا ارادہ ہوا امید ہے کہ نفع دے گا ہم کوئی اب بنا لیں گے اس کو کیا بیٹا اور وہ نہ سمجھتے تھے انجام کو کیا انجام کیا نہیں کرتے؟ یہ تو ادھر موسا علیہ السلام پہنچ گئے کہاں او پھراؤن کے گھر اب موسا کی امی کہا موسا کی امی جو صبح کو اٹھی نا دل بے قرار دل بے قرار پریشان کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا اپنی بیٹی کو بھیجا مریم کو کہ ایسے جیسے میں نے بھیجا تھا نا ایسے چلی جا چلی جا تلاش کرتی کہیں کہیں تو کوئی اٹھایا ہوگا کسی نے تو بی, بی مریم چلتی چلتی کہاں پہنچ گئی جی؟ اور راستے میں کسی نے کہا ہوگا کہ فرعون کے گاڑ سے بچہ ہے اور کسی کا دودھ نہیں پیتا شہرت ہو ہوگی, ہوگی تو بی بی مریم وہاں جا کے اجنبی ہو کے کھڑی ہو گئی کے محال میں تھی. اچھا جی وہ اصبہ فواد میں منہ سا گا اور صبح کی موسا کی ماں کی دل نے بے قرار پارے گا منا یا بےقرار کہو یا ہر خیال سے پارے صرف کس کا خیال تھا موسا کا خیال تھا ان کا عادت ان ببا انہ ان قریب تھی کہ ظاہر کر دے موسا کے حال کو اپنی خاص سہلیوں کو بتائے اگر نہ گرے لگاتے ہم اس کے دل کے تو میں نے بتایا تھا نا پہلے رب تلل کلب کیا ہوتا ہے ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے ہم نے رب تلل کلب کر دیا تاکہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے کہ اللہ کا وعدہ ضرور سچا ہوگا وہ کال اطلے ہی اور کہنے لگی واسطے بہن موسا کے موسا کی بہن کے نیچے لگے مریم اور کہنے لگی واسطے بہن موسا کے خصوصی ہے پیچھے پیچھے چلی جا کیا کہا آ, جہاں یہ گیا ہے نا تابوت گیا ہے سلوک اس کے پیچھے پیچھے چلی جا پہنچ گئی جی باسر اتبی انجنو بہن بس دیکھا موسا کو دور سے کہ واقعی میرا بھائی ہے فرون کے محل میں آ گیا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بہن ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے موسا کے اوپر دایوں کے دودھ کو حرام کر دیا دائوں کے دودھ کو کیا کر دیا کوئی دایوں کا دودھ حرام ہوتا ہے کیا تو حلال ہوتا ہے تو یہاں حرام سے مراد تکوینی طور پہ حرام کر دیا کیا تشریحی طور پہ نہیں شریعت کے لحاظ سے تو دودھ پینا جائز ہے جیس عورت کا بچہ دودھ پیئے تکوینی طور پہ حرام کر دیا ایسے حرام کر دیا کہ من علیہ السلام کو جو دئی آتی اپنا پستان منہ میں دیتی منہ پھیر دیتے تو حرام نہ کر دیا اس کا منہ اس کا ورک کا منہ پھیر دیتے کن کا دودھ نہیں لیتے یہ اللہ نے تو ابھی حرام کر دیا اب وہ لڑکی دیکھ رہی تھی مریم اس نے کہا بی بی آسیا کو میں ایک گھرانے والوں کو لاؤں وہ دودھ پلائیں کیوں نہ اندھا کیا مانگے دو آنکھیں جلدی دوڑی, دوڑی دوڑی ماں کے بعد ماں آ گئی انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ دیا خوشی ووشی پینے لگا بی بی آسیہ خوش ہو گئی اس وقت بھی نام دے دیا اور بی بی آسیہ نے کہا تو پرورش کر لیکن موسا کی اماں نے کہا میں پرورش اس کی کہاں کروں گی گھر کروں گی تنخواہ تو دیتی رہے خرچہ دیتی رہے دو تین دن کے بعد لاؤں گی تجھے بھی دکھا دی جی. بیٹا تیرا پرورش میں کروں گی تو اللہ نے جو وعدہ کیا انارات دور کیا میں اور حرام کر دیا ہم نے موسا کے اوپر دائوں کا دودھ مراضے سے پہلے لبن کا لفظ مقدر ہے لبن المراضے حرام کر دیا اس کے اوپر دایوں کا دودھ پہلے سے اس کے پہنچنے سے پہلے کہنے لگی مریم کیا دلالت کروں میں تم کو اوپر ایک گھرانے کے کہ پال دیں اس کو واسطے تمہارے اور وہ ہوں اس کے کیا خیر خواہ پر عدد نہ ہو لا میں ہی پہلے وعدے کا ہی فا وہ پہلا وعدہ تھا لوٹائیں گے لوٹایا ہم نے اس کو تر ماں اس کی کہ تاکہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں اور نہ غم گین ہو مفارکت سے اور تاکہ جان لے این یقین یہ علم کا کون سا درجہ ہے عین الیقین آن آنکھ سے دیکھے عین الیقین اس کو کہتے ہیں آنکھ سے علم حاصل ہو پہلے پڑھ چکے ہو تاکہ جان لے عین الیقین کے درجے میں کہ وعدہ اللہ کو سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے آزمائشیں تو آتی ہیں بلبا بالاگا شدہ تمہید برائے عیفا عہد ثانی تمہید برائے عیفا عہد سن پہلا وعدہ پورا ہو گیا اناروہل دوسرا وعدہ کیا تھا وہ جائے اس کے لیے تمہید تمہید برائے عیفا حد سن اور جب کہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام بھری جوانی کو اور سنبھل گئے آتے حکم و دی ہم نے اس سے حکمت اور علم ولایت کے درجے میں یا حکم اور علم سے مراد نبوت نہیں لینی یہ خیال کرنا بعض لوگوں کو بہما پڑ جاتا ہے بھائی نبوت کب ملی آپ کو مدین سے واپس ابھی تو مدین نہیں گئے تو دی ہم نے اسے سے حکمت اور علم دیا سمجھ دی ولایت کے درجے میں علم تھا اور اسی طرح بدلہ دیتے ہم نیک کاروں کو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ موس علیہ السلام اگر کہ جی فراؤن کے محل میں پلے وہ 30 سال کے تھے نوجوان فراؤن کے محل میں پلے لیکن اس کے مذہب کو قبول کیا قدر نہیں قبول کیا نہ بدھ پرستی کو نہ اس کو سیدھا کیا نہ اس کو رب کا خدا کا یہ قرآن کہہ رہا آتا ہے نہ حکم و علم نبوت نہیں مل رہی و داخل المدینہ کیونکہ حضرت بوس علیہ السلام ایک شہزادے تھے کیا بن گئے جی شہزاد چلتے پھرتے ایک دفعہ شہر کے اندر گئے یا تو دوپہر کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا ایک غفلت کس وقت ہوتی ہے یا دوپہر کے ٹائم یا رات کے وقت ہوتی ہے تو دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں ایک چراؤن کی قوم کا تھا دوسرا سپتی تھا بنی اسرائیل کو سپتی کہتے ہیں وہ ظلم کر رہا تھا اس کے اوپر ظالم تو تھے نا اور بنی اسرائیلیوں کو کسی طریقے پہ پتہ چل گیا تھا خاص خاص آدمی کو کہ یہ ہمارا بنی اسرائیلی ہے موسا علیہ السلام تو اس نے مدد چاہی کہ خدا کے لیے منسا مدد کرو اب موسا علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کپتی کو بندہ بن ظلم نہ کہا کون تو ہمیں سمجھانے والا مقابلہ کیا موسان مہاراج مکہ مر گیا جی نکال گیا مر گیا دیکھو جی اور داخل ہوئے شہر کے اندر بیچ وقت غفلت کے تو غفلت میں کتنی احتمال ہیں دوپہر یا رات بیچ وقت غفلت کے اس کے رہنے والوں سے پس یا اس کے اندر دو مردوں کو لڑ رہے تھے ہاضام منشیات ہی یہ سپتی جو تھا نا اس کے گراؤ سے تھا جی موسا اسلام سے ایک شیعہ کہہ رہا تھا جی کہ دیکھو جی یہ سب تی جو تھا نا کس سے تھا موسا کے شیعوں سے تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ موسا کیا تھا شیعہ تھا دیکھو موسا کے شیعوں تھے میں نے کہا غلط ہے سوچو ذرا انصاف کرو پہلے کیا آیا ہے جال آلہ شیعہ کر سب کو شیعہ بنا دیا था مصر کے جتنے بھی تھے سب کو کیا بنا دیا شیعہ بنا دیا تھا چاہے بنی سر ان کو بھی شیعہ بنا دیا زبردستی کیوں کو بھی شیعہ بنا دا. تو اس وقت تو یہ شیعہ ہے سنی تو تب بنے گا کہ حضرت گھو سال السلام واپس آئیں گے نبوت ملے گا تو سنی بنے گا نا ابھی تک تو شیعہ ہے کروں کے مذاق پہ اور شیعہ بنایا کہ انہیں تھا <laughs> یا فیرون نے زاکوشیہ بنایا تھا یہ مناظر میں یہ چیزیں چلتی ہیں سمجھے جی آپ حازہ من شیعہ یہ اس کے گراہ سے تھا وحازہ بن عدوی دوسرے حازہ کے نیچے رکھو کبتی پہلا حازہ سبتی ہے اور دوسرا حازہ کبتی اور یہ تھا اس کے دشمنوں سے پس مدد چاہی موسیٰ سے اس نے جو اس کے گراہ سے تھا اوپر اس شخص کے جو اس کے سے تھا موسا مکہ مارا اس کا موسا نے پہلے سمجھایا ڈھیر بنا تو مکہ مارا وہ ہے اس کا کام ہی تباہ کر دیا وہ مر گیا تو ندامت ہوئی ندامت موسا فرمانے لگے ہائے ہاضم شیطان یہ تو شیطان کی طرف سے حرکت ہو گئی واقعی شیطان دشمن ہے گمراہ کرنے والے سری رب توبہ ندامت اے میرے پروردگار میں نے قصور کیا نفسا کا بخش بس سے میرے اللہ نے بخش دیا کہ اللہ تو افور و رحیم ہے نا کال ربا ان تالیا آگے عہد کر رہے ہیں مستقبل کے لحاظ ہاں سے وعدہ کر رہے ہیں اے میرے پروردگار بس اس کے انعام کیا تو نے مجھ پہ کیسے انام کیا ایک تو میرا گناہ معاف کر دیا دوسرا قتل قتل مشہور ہوا وہ قتل کو چھپا دیا گیا نا اللہ نے چھپایا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا سوا اس ایک آدمی کے اچھا جی فلن اکونا پر کزن ہوں گا میں مددگار واسطے مجرمین کے, کے اوپر لکھو امرے چہارم وہ تین امبر پہلے آ گئے تھے کتنے نمبر آنے ہیں چھ پرگز نہیں ہوں گا میں کے بن مدین صبح کی اور شہر کے اندر ڈرنے والا کون آ, انتظار کرتا تھا کہ کیا بنتی ہے ایسے نہ ہو کہ فراؤن کو پتہ چل جائے کبھی اچھا وہ انتظار میں تھا خدا کی قدرت دوسرے دن بھی یہی مسئلہ بنا بندہ وہ کون تھا وہی وہ سبتی تھا اور کسی اور کے ساتھ لڑی ہوگی اور سمجھے آ, بندہ سیپٹی تھا اور کپٹی کے ساتھ لڑی ہو گئی۔ پھر اس نے پکارا او oh, موسی میری مدد کرو او oh, موسی مدد۔ اب موسی علیہ السلام اس پہ ناراض تو ہوئے کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا اج بھی تو معلوم ہوتا ہے شرارتی تو بھی ہے۔ سمجھے اب موسی رہا قریبنے گئے کہ وہ شرارتی आदमी ہے تو لڑاکا بھی ہے تو اس کو جو ہے سے تنبیہ کیا حالانکہ مارنا اس کو تھا کہ اس کو فراؤن کی کہوں گا ہاں کپتی کو اور تمبی جو کیل والا واقعہ تو دیکھا تھا اس نے سمجھا مکہ مارتا میں مار گا. تو کہن, oh, موسا, بھی قتل کیا تو آج مجھے مار رہا ہے اس کپتی کو پتا چل گیا کہ کال کا قاتل یہ ہے اس قبیض نے جا کے رپورٹ پیش کر دی کہاں فراون کے دربار میں اب فراون کے دربار کے اندر مشورے ہو گئے اس چیز کے کیا کیا جائے کثرت رہے اس طرح ہو گئی فرعون کو لوگوں نے کہا جس کو تو بیٹا بنایا ہے تیری قوم کی جال نکال رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے قتل کرنا چاہیے وہاں خدا کی قدرت ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا یار تھا کبتی قوم کا ان کا وزیر تھا فرعون کا لیکن اس کے ساتھ یاری تھی وہ بعد میں پھر وہ مومن بھی بنا کے آئے گا سمجھے وہ دوڑا دوڑا آیا موسیٰ کو کہا, تیرے بارے میں ہو چکا ہے کس کا بھا بھا کہیں جانا ہے تو دیکھو جی. اندر ڈرنے والا انتظار کرتا تھا کیا ہوتا ہے پس وہ شخص جس نے مدد مانگی تھی نا اس سے کل وہ مدد مانگتا تھا آج بھی کہا اس کو موسیٰ نے بے شخص تو کیا ہے بدراہ ہے شرارتی ہے ظاہر پر جب کے ارادہ کیا یہ کہ پکڑے اس شخص کو کہ ہووا ادو اللہ ہوا ہووا کے نیچے کیا ہے کپتی لکھو پکڑنا تو کس کو تھا کپتی کو لیکن اس کو جو کہا کہ آئے سمجھا کہ مجھے پکڑے گا اچھا اس کو جو دشمن تھا کالا کہا ستی نے اسرائیلی نے اے موسا کیا ارادہ کرتا ہے تو یہ کہ قتل کرے تو مجھ کو آج جیسے قتل کیا تھا تو نے ایک جان کو کل نہیں ارادہ کرتا تو مگر یہ کہ نہیں ارادہ کرتا تو یہ کہ سے راجلون حسن تدبیر اور آگیا ایک شاہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا یہ تھا کبتی لیکن یار تھا ان کا شہر کا پرلا کنارہ اس لیے کہا کہ عام طور پہ جو دفاتر ہوتے ہیں نا حکومت کے شہر کے درمیان میں ہوتے ہیں کنارے پہ ہوتے ہیں کنارے پہ شہر کے پرلے کنارے دوڑتا ہوا کا موسا ان نل کا یا ہے میرو بیٹا بے شک درباری لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے بارے میں تاکہ قتل کر دیں تو اس کو پا نکل تو بے شک میں واسطے تیرے خیر خواہوں میں سے بخالا ج مینا خائف پس نکلا حضرت موسا علیہ السلام اسی شہر سے ڈرنے والا اور انتظار کرتا تھا کہ پیچھے فوج نہ آ جائے شراون کے پیچھے فوج اور پولیس نہ آئے کالا دعا ہے موسا موسا نے اللہ سے دعا مانگی میرے رب نجات دو ملک ظالم لوگوں سے بس ایک پہ کھڑا کرتے ہیں ولمبا توجہ تل کا مصر سے چلتے چلتے حضرت کہاں پہنچ گئے جی مدیان راستے میں پتے کھاتے گئے بھوکے پیاسے سے مدیان پہنچے ایک درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا تو کنواں ہے ایک کنواں ہے اس پہ لوگ کیا پلا رہے ہیں اپنی بکری وغیرہ کو پانی جالوں کو پانی پلا رہے ہیں کنواں ایک ہے وہ ڈول بھرتے ہیں طاقتور آدمی دو لڑکیاں ہیں معصوما وہ اپنی بکریوں کو پیچھے ہٹا رہی ہیں وہ بعد میں جب لوگ پانی پلا جاتے تھے جانوروں کو بچہ کھچا پانی وہ پلاتی تھیں اپنی بکریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہٹا رہی ہو ترسا گیا انہوں نے کہا ہمارا باپ بوڑھا ہے وہ کام نہیں کر سکتا تو ہم خود بکریاں چڑھاتی ہیں ہم جب طالبان کے دور میں گئے افغانستان تو دیکھا وہاں عورتیں بکری چرا رہی تھیں لیکن برکے کے اندر چرا رہی تھیں تو عورت اپنا کام کاج کا باہر برکے کے اندر کر سکتی ہے یہ برکے کے ساتھ کرنے والی جٹی عورت اس عورت سے لاکھ درجے اچھی ہے جو بی بی بن کے بیٹھ جاتی ہے اور سارا دن رات ٹی وی دیکھتی رہتی ہے ہاں کہتے ہیں جی پردے دار ہے اے پردے دار چندری گون تھا وہ اچھی ہے ہاں جو کپاس بھی چن لیتی ہے گھاس بھی کاٹنے دیتی ہے وہ اچھی ہے وہی شریف عورت ہوتی ہے اچھا جی وہ لمبا توجہ جب متوجہ ہوئے طرح مدیان کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے مدیان ان کے نام پہ یہ علاقہ ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے تھے ایضم ہاں وہی قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے دادے تھے بھوسا علیہ السلام کے بڑے دادے بھی کون تھے ابراہیم علیہ السلام تو رشتہ داری آپس میں مل گئی یا نہیں ہاں وہ بھی ابراہیم صلی خان یہ ابراہیم کے خاندان سے قال جب متوجہ ہوئے تیرا مدین کے تو کہنے لگے امید ہے میرا یہ کہ رہنمائی کرے گا سیدھے رہا تھی یعنی مکان امن کی طرح مقام امن کی طرح اور جب وارد ہوئے پانی مدیان کو پایا اس کے اوپر ایک جماعت لوگوں کی پانی پلا رہے تھے اور پایا ان سے ورے اے ورے یعنی پہلے پہلے پیچھے دو عورتوں کو وہ ہٹاتی تھیں اپنی بکیوں کو فرمایا کیا حال ہے تمہارا کہنے لگی لان نسکی کی نہیں ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ چلے جاتے ہیں کون چرواہے بچہ کچھا ہم پانی پلاتی ہیں بابو نا شیخن کبیر بیان عذر وہ اس لیے کہ باپ ہمارا بہت برا ہے وہ کام نہیں کر سکا بس پلا دیا مل علیہ السلام نے واسطے ان کے پلا دیا کی دو صورتیں ہیں ایک صورت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان سے ڈول لے لیا اور مردوں کے اندر کیا گھس گئے جلدی جلدی ڈول نکال کے پلا دیا ان کو اور دوسرا یہ لکھتے ہیں کہ ساتھ ایک اور کنواں تھا اور اس کے اوپر بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جس کو دس اٹھاتے تھے کتنی جب اس کوئے کا پانی کم ہونے لگتا تو اس کو کھول دیتے تو پلا دیا واسطے ان کے پھر پھر طرف سائے کے پا اتائے موسا ہے خبر کیا ہے آخر میں دیکھو بے شک میں محتاج ہوں واسطے اس کے کہ اتارے تو طرف میرے خیر سے اے اللہ میں محتاج ہوں تیری خیر کا مطلب بھوکا ہوں کیا کھانا کھلاؤ سجات و قبولیت دعا تھوڑی دیر کے بعد ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آ گئی اور حیا کے ساتھ چلتی تھی کیا بالکل آنکھ نیچے کی ہوئی ایسے میں چادر اوڑی ہوئی حیا کے ساتھ چلتی تھی آس آئی اس کے پاس ان دو میں سے ایک چلتی تھی اوپر شرم و حیا کے کہنے لگی بے شک باپ میرا بلاتا ہے تجھ کو تاکہ دے تجھ کو معاوضہ اس کا کہ پلایا تو نے واسطے ہمارے اور جب آیا موسا علیہ السلام شعیب کے پاس اور بیان کیا اس کے اوپر آحواز تو حضرت نے فرمایا نہ ڈر تو نجات پا چکا ہے قوم ظالمین سے یعنی فرعون کی سلطنتی ڈرتا کے نہیں ہے مجینہ پر اس کوئی ساتھ نہ تنی. یہ باتیں چاڑ رہی تھیں کھانا مانا کھایا, کھلایا موزہ علیہ السلام کو وہ دو میں سے ایک لڑکی کہنے لگی ابو یہ تو بڑا طاقتور ہے امانتی ہے طاقت اس کی تو ہم نے دیکھی کہ 10 آدمی جس پتھار کو اٹھا آتے تھے ایک نے لیا اور امانتی ایسے ہے کہ جب ہم چلنے لگے نا تو مجھے کہنے لگا کہ بہن تو پیچھے چاہتے کیا؟ راستہ مجھے بتا میرے آگے نہ چلتا مانتی ہے نا آگے عورت کا چلنا ٹھیک ہے آگے پیچھے چل تو امان ہی ہے اس لیے اس کو لو کر رکھو کام دو میں سے ایک نیابا بجان لو کر رکھ لو اس کو بے شک بہترین اس کا لو کر رکھے تو کبھی بھی امین بھی ہے کالا تجویز شعائب حضرت نے فرمایا شعیب نے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں یہ کہ نکاح کر دوں تجھ کو اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کی رشتہ داری ثابت گئی یا نہیں دونوں کس خاندان سے نکالا ہے ابراہیم رسان تو پھر رشتے داری ہوگئی اوپر اس کے کہ نوکری کرے تو میری کتنی آٹھ سال یہ حق مار ہوگی آج کل بھی حق مار ایسی کرا سکتے ہو ملازم رکھ کے سمجھے نہیں یہ کر سکتے ہو حضرت لکھتے ہیں نوکری کرے تو میری آٹھ سال پس اگر پورا کرے تو دس سال تو تیری طرف سے ہو آٹھ یقینی دس کیا اختیار ہے میرا جبر بھی ہوگا اور نہیں ارادہ کرتا میں یہ کہ تکلیف ڈالوں پہ جبر کروں انکری پائے گا تو کو انشاء اللہ کا منہ من معاملے کے اندر میں صاف ہوں خوش معاملہ کالا ارض کیا موسا نے کا بینی و بینک یہ بات طے ہوگی میرے تیرے درمیان ان دو میادوں میں سے جس کو میں پورا کروں پھر نہ ہوگا جبر میرے اوپر چاہے آٹھ کروں چاہے دس جبر نہ کرنا اور اللہ تعالی ضامن ہے واللہ کے بعد وکیل کا نہ کرو اوپر اس کے کہ ہم کہتے ہیں اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام